لہب و تب ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے لم وما سب اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی وہ بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے